بیکار جی اس کے راف ہے احراف اس رکو دو رہتے ہیں ختم ہونے والی 78 سٹی ایٹ آیا محدود كان الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل الا فهؤلاء هم الخاسرون ولقد زرنا لجحنا كثيرا من الجن والانس لهم قلوب, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم, لا بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم عضل أولئك هم الغافرون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعيمون على بعد فاعوذ بالله من شیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وبارك صدر مَنْ دل لا ہو جس کو ہدایت دے فہول محتدی بس وہی ہدایت یافتہ ہے وہ می اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلاء ایک احم بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اسی پچھلی حیات میں وہ جو عمالکہ کے یا ولی کے جو بہت بڑے آل انتبالم بالم جس کو اللہ نے اس میں عظم دیا ہوا تھا اور پھر وہ بعد میں مصع علیہ کی مخالفت پہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتّی کی مثال بنا دیا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا آیت میں کہ بہت بری مثالیں ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں تو اس آیت میں مزید کہا جا رہا ہے کہ میں یا ہدہ فور محتری پھر جس کو اللہ ہدایت دے اسی کو ہدایت یافتہ سمجھو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بندے کو یہ چاہیے انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہوئی ہے کہ انّا ہدا سبیلا اما شاہ رو ام, ام ان کی خمیر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے یا گمراہ بننا چاہتا ہے تو اعمال پر وہ ایسے کرتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے جو گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ بندے ہدایت یافتہ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تقدیر کی طرف سے ہوتی اس وجہ سے جو جمعہ کا خطبہ جو پڑھتے ہیں اور نبی کرسلم کی حدیث سے عبد مسعود سے روایت ہے <تصفح> کہ ان الحمد للہ نہ <ورسولتا> یہ دیکھیں ہر خطبہ میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے مطلب یہ ہے کہ ان الحمدللہ یہ سب شکر سب تعریف اللہ کے لیے ہیں نہمد اس کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ ہو اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے توبہ کرتے ہیں نا اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنی نفس کی شرارتوں سے اور برے اعمال سے میں یاد فلاں مدل جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ میں فلاح حادلہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ ہدایت اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایک دفعہ مقام جابعہ میں حضرت مل کے کر کے سربراہی کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک خطبہ دیا حضرت نے کہ اس میں یہ آئے کہ میں فلاں مدم فلاح عد اللہ تو ایک مجوسی بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے فارسی میں کہا کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا گمراہ تو بندے خود ہو جاتے ہیں اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا تو حضرت عمر عمرہ نے کسی سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا فارسی میں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اور تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے گمراہ کیا ہوا ہے گمراہی اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے وہ عطا کرے وہ قدر خیر ہی وہ شرح ہی منا اللہ, اللہ کی تقدیل ہے کہ کس کو مطلب ایک ہدایت دے اور کس کو اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بندہ بہت بڑا بیمار ہوتا ہے اور بالکل اس کا اینڈ ٹائم آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ لا علاج ہے اب اس کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی کہ ہاں بھی جو ہدایت اور جو گمراہی کا معاملہ ہے چونکہ انسان کو اختیار دیا ہوا ہے لیکن اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ جانتا ہے ازل علم کے لحاظ سے جانتا ہے علیم ہے خبیر ہے سب کچھ جاننے والا ہے کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے اس کو ہزاروں سال بھی عمر دیں ہزاروں سال بھی اس کو نعمت دیں تو یہ تب بھی ناشکری کرنے والے ہیں قفر کرنے والے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کی طرف سے گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں وہ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت سے ایک دن پہلے دو بندوں کی پیدائش ہو جائے گی ایک کے لیے اللہ جنت کا کہے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ دوسروں کو جہنم کے لیے تو جس کو جنت کے لیے وہ روانہ ہو جائے گا جس کو جہنم کے لیے کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا کیا قصول ہے میرا کیا گناہ ہے تو وہ اللہ کی نفرمانی کرنا شروع کر دے گا وہاں یعنی ایک ریزنگ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ, کہ آپ کو اگر دنیا میں زیادہ عمر بھی دی جاتی تو آپ تب بھی اس طرح نفرمانی کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے جیسے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ وہ سب اس مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے واقعی مندراگ جیسے قرآن میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دم کرنے والا ہے ولطفت صاحب کو اور ایڑیا بندہ رگڑنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ازلیہ علم میں ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کے لیے اس کے لیے قابلیت شرط نہیں قبولیت شرط ہے بندہ بڑا قابل بھی ہو تو کتنے بڑے بڑے عالم جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے عالم بہک جاتے ہیں جیسے بالم بہورا کا واقعہ ہے اس طرح برسی کا واقعہ ہے اور بہت سارے مطلب ہے کہ بڑے بڑے سکالرز اور اپنے وقت کی علماء اور صلاحہ اور زاہدین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا اور جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بہت گناہوں میں ان کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں تو جیسے کہ درس میں بھی ذکر ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے نکالا ان کی پشتوں سے تو اس میں کچھ کافر ٹھہرے اور کچھ جو ہے مسلمان ٹھہرے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنتی اور جہنمی بنا دیا ہے اور یہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے یعنی ابھی آدم علیہ السلام سے پیدا بھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے کیا عمل کرے گا اجلاس درس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر بندہ عمل کیوں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اوپر عمل کرنا ہے اچھی چال چلو نیک چال چلو جو لوگ جنتیوں والے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت لے جائیں گے اور جو دنیا میں دوزخیوں والے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جایا. جو جہنم ہے وہ لکھے ہوئے اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں دو کاغذ لیے کہ یہ وہ کاغذ ہے جس میں سارے جنتیوں کی ان کے ماں باپ قبیلے تک سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں کہا کہ اس میں جہنمیوں کی لسٹ ہے اور پھر مطلب ہے کہ نبی علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے کیے کہ جیسے کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے بندے کو اپنی آرضی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہدایت پہ رکھے اس وجہ سے ہم ہر نماز میں کیا دعا کرتے ہیں سوراتقی کم از کم نماز میں باقی خوشوخذ ہو نہ ہو یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے پتہ نہیں کس وقت کس وقت بندہ جو ہے وہ بہک جائے تکبر میں آ جائے کوئی بات ایسی زبان سے نکلے کہ جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوتا ہے شام کو کافر ہو جاتا ہے شام کو مسلمان ہوتا ہے صبح کو کافر ہو جاتا ہے تو یا کبھی بڑائی کی بات آ جاتی ہے یا کبھی نہ کی بات آ جاتی ہے یا ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں جو کلمہ کفر ہوتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بار بار اللہ کے سامنے اپنی آرضی کرنی چاہیے ہدایت کی دعا اور ہدایت پہ استقامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ دین پہ اپنے مستقیم رکھے و لکت ذرا اور ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے کثیر منجن وہت سے انسان اور جن لحم قلوب الائف فہو نہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں وہ لحم آیون سرو نہ بےحا اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں وہ لحم اذان اللّہ اسمعو نے بےحا اور ان کے کان ہے لیکن وہ اس سے سنتے نہیں الاء ایک قلآ یہ جانوروں کی طرح ہے بل ہم عدل بلکہ ان سے بھی بدتر ہے اولا ایک الغافلون یہ غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں اور اللہ سے غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کو بلا بیٹھے ہیں یہ سات مزید کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے اور بیسک غایت جو ان کی ہے انسان کی اور جنات کی پیدائش کی اما خلق الجن کہ جنات کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے لیکن اب کچھ لوگ اس میں پھر یہ ہے کہ حق راستے پہ چلتے ہیں انبیاء کی تباہ کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ساری عمر گناہوں میں گزارتے ہیں اللہ کے حکام کو توڑنے میں گزارتے ہیں تو اس میں سے اکثریت جو ایسے ہیں اب دیکھیں اس دنیا میں پاپولیشن اب مور دین سیون بلین لیکن اس میں ون پوائنٹ فائیو بلین ہی مسلم سمجھا اور مسلم میں بھی اچھے گڈ اینڈ بیڈ مسلمس کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف نام کے ہیں لیکن فائیو پوائنٹ فائو بلین تو کم اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیں جو اللہ کو واحد نہیں مانتے اللہ کی ودانیت کو نہیں مانتے عیسائی اگر مانتے ہیں لیکن وہ پہ تسلیس مانتے ہیں کیا کوئی حضرت کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں تو مسلمس ابھی بھی کم ہیں اور اکثریت جو ہے وہ نان مسلمس کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہوئے ہیں یہاں دیکھیں ایک ٹیکنیکل چیز ہو کہ اوما خلق الجن علیہ صلی اللہ لہبود یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے وہاں جو لام آیا ہے لیہبون اس کو کہتے ہیں لام غایت کہ مقصد زندگی یہی تھا ان کا کہ یہ عبادت کر اور یہاں جو لام لایا گیا ہے لہ جہنم کی جہنم کے لیے ہم نے ان کو یہ لام ہے کہ اللہ کے ان انجام کا پتہ ہے کہ یہ جہنم جانے والے ہیں ان کے امال ایسے رہیں گے کہ بہت سارے جنات میں سے اور بہت سارے انسانوں میں سے اب دیکھئے انسانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو گناہ کے کام اور نافرمانی کر رہے ہیں اور اس طرح جنات میں بھی شریر جنات بہت زیادہ ہیں نیک جنات ان میں بھی کم ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن ان میں برائی کا مادہ بہت زیادہ ہے عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے اور نقصان پہنچانے کا مادہ بہت زیادہ ہے تو ان میں بھی بہت کافر ہیں مسلمان ان میں بھی کم ان کی حالت کیا ہے لہم قلوب بلاف نہ بے ہاں بظاہر تو انسان ہے بظاہر تو جن ہے بظاہر تو سب کی طرح ہے لیکن ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں حق بات کو سمجھتے نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ بری چیز ہے نا حق ہے لیکن پھر بھی حق کی مخالفت پہ ڈٹے رہتے ہیں کوئی بھی حق بات ان کو بتاؤ تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کوئی بھی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کوئی بھی حق بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ان کی مثال پھر ایسی بتا دی گئی ہے <سؤال> کہ اولائی کا کلا نام یہ جانوروں کی طرح ہے جانور تو پھر بھی اپنے آقا کی اب دیکھیں کتا کتنا برا جانور ہے کتنا حریص جانور ہے لیکن اس کو بھی جب آپ ٹکڑا دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں تو وہ مطلب کہ آپ کا تابے دار رہتا ہے وفادار رہتے کتے کی وفاداری بھی پھر بڑی مشہور ہے اس طرح کوئی بھی جانور پرندے کو آپ گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مطلب ہے کہ بہت ہی شکر گزار ہوتی ہے آپ کی بات مانتے ہیں بکری دیکھیں دوسری چیزیں دیکھیں تو جانور بھی اپنے مالک کی بات مانتے ہیں لیکن یہ کہ جس کا کہتے ہیں اسی کی نفرمانی کرتے ہیں بلا ہے کہ کلانام یہ جانور کی طرح ہے بل ہم عدل بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں کہ جانوروں کو تو اللہ نے شعور نہیں دی عقل نہیں دی توڑا بہت مطلب کہ جو بیسک نیسٹیز کو وہ جانتے ہیں لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور ان سب سے کے سپیریئر بنایا ہے اکرم الخلائق بنایا ہوا ہے بہر و بھر آدم، آدم میں جو ہے وہ عزت دی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی جب یہ اللہ کی نفرمانی کرتا ہے تو بلحمد ہے اللہ سے غافل ہے لکت خلکن فیام ہم نے انسان کو بہترین سورت میں پیدا کیا پھر بعض اس میں ایسے ہے کہ جو نیچے پاتال میں جا کے گر پڑتے ہیں یعنی اللہ کی نا فرمانی کر کے وہ سب سے نیچے ضلع کے پاتال میں جو ہے وہ گر جاتے ہیں اللہ लोगों ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا دے جو اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں جو حق کو دیکھتے ہیں اور جو حق کو سنتے ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے نالحق کا حق اور زک نہ یا اللہ حق کو حق دکھلا دے اور اس کی تباء نصی فرمائے البات اللہ بات اللہ اور को برائی دکھا دیں اور اس سے اجتناب جو ہے وہ نصیب فرما دیں ولی اللہ اور اللہ کے لیے ہیں بہت ہی اچھے نام فت او بحا بس ان کے ساتھ دعا کرو وضر النظین اور چھوڑ دو ان لوگوں کو یلحدونف یہ اسماعی جو اللہ کے اسماء میں راستے سے بھٹک جاتے ہیں کجروی کرتے ہیں سید ضونا بدلہ دیا جائے گا ان کو ان قریب مکان یا عملون جو وہ عمل کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے سارے انسانوں سے یہ مخاطب ہے مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہے اور جو لوگ مطلب کہ اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کو ٹیڑا کرتے ہیں یا اس سے دوسرا مقصد نکالتے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ ان کے امال کا بدلہ ان کو دے دیں گے اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو اس میں اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان لہتس و تسعین اسمن من احساحا دخل الجنت اور پھر روایت ہے منحفاح کہ اللہ کے ننانوے نام ہے نائنٹی نائن اور جو ان کو یاد کرے گا یا جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے اور سب سے خوبصورت نام ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دعا کرو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اس میں اس نے یا اللہ یا رحمان کہا تو جو کافر تھے تو انہوں نے کہا کہ خدا تو ایک ہی ہے آپ تو دو خداؤں کو پکارتے ہیں کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کہتے ہیں ہم تو کسی اور رحمان کو نہیں جانتے ہیں. ہم تو رحمٰن یا ماما کو جانتے ہیں کافی رحمان یا مامام مسلمہ کذاب جو تھے وہ اپنے آپ کو رحمان یا کہا کرتے تھے تو ہم تو صرف اس کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت میں اس کا کلد اللہ عبد الرحمان ائمۃ السلام یا آپ اللہ پکارو یا رحمان پکارو تو وہ اللہ ہی کے پیارے نام ہیں اچھے نام ہیں ان کے ساتھ آپ دعا کریں تو اس وجہ سے جو اللہ کے نام ہیں جو اتنے اچھے نام ہیں اور ان سے دعا کا کہا گیا ہے تو ایک تقاضا ہم سے ان کا یہ بھی ہے ان اسما کا کہ یہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں جو اللہ کے پاک صفات ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں لے آئے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے تو ہمیں بھی رحم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہ دودھ ہے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں سے محبت کرنی چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ جلال والام ہے تو ہمیں بھی دوسروں کی عزت اور اکرام کرنی چاہیے جو بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ صبور الشکور ہے قدردان ہے تو ہمیں بھی دوسرے کی قدردانی جو ہے وہ کرنی چاہیے اللہ سلام ہے سلامتی والے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کو سلامتی میں رکھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں پھر اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جو صرف صفاتی نام جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ مخلوق کے لیے نہیں ہیں جیسے رزاق خالق غفار قدوس یہ ایسے نام ہیں جو اللہ کی صفت یا کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے تو ایسے نام بندے کو رکھنا جائز نہیں اگر بندہ ایسے نام رکھتا ہے تو اس کو پھر عبد کے ساتھ رکھنا چاہیے جیسے کہ عبداللہ عبد الخالق عبد الرزاق اور ایسے لوگوں کو صرف رزاق کہنا صرف خالق کہنا صرف مطلب کہ ایون جو اس میں لکھنؤ وغیرہ میں سے اگر کسی کا نام لیٹ سے وہ ہے اتا اولا ہے تو بعض لوگ اس کو صرف اللہ کہتے ہیں اتا بھی نہیں کہتے ہیں. ایسے بھی مطلب ایک لوگ ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے جو نام مخلوقات کے لیے نہیں ہے اس کو آپ اگر ڈائر کسی بندی کے لیے کہیں یہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے عبد الرزاق نام کو آپ صرف رزاق کہیں عبد الخالق نام کو آپ صرف خالق کہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ جو کچھ نام ہے تو ان کو مطلب کہ ڈائریک بندی کے لیے نہیں اس کے علاوہ جو نام ہے رحیم کریم علی ٹھیک ہے یہ اللہ کی بھی نام ہے لیکن مخلوقات کے بھی نام ہے رعوف ہے جس نے بھی کے لیے کہا گیا ہے کہ رعوف اور تو اس طریقے سے نام کچھ جو جو نام ہے وہ کامن ہے اللہ کی بھی صفت ہے اور مخلوق کی بھی صفت ہو سکتی ہے تو وہ نام بندہ کہہ سکتا ہے اور جو نائنٹی نائن نام ہے یہ ابن ماجہ کی اور ترمیزی کی روایت میں ہے اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ تورات میں اللہ کے ہزار نام ہیں ہزار نام اور نبی کریم صم نے بھی مطلب کہ اور احادیث میں اللہ کے اور نام بھی لیے ہوئے ہیں جیسے کہ جواد ہیں لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ جواب کے معنی سخی ہے لیکن آپ اللہ کو جواب تو کہیں کہ سخی آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کو اس طریقے سے وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ و خیر الماکرین کہ یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں خفیہ تدبیر مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتے ہیں و اللہ خیر الماقرین اللہ سب سے بڑھ کے مکر کرنے والے لیکن اللہ کو آپ ماکر نہیں کہہ سکتے تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آیت کے تحت آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بہت ہی پیار کے ساتھ لینا چاہیے اور ان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور ہر نام کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ملے کے دعا مانگنی چاہیے کسی کے دل میں سختی ہے شہوات کا غلبہ ہے ہرس کا غلبہ ہے تو وہ اللہ کا نام یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یہ پڑھتا رہے تو اس سے مطلب کہ رحمت کا مادہ اور جو ہے وہ شہوات اور حرص اور لالچ انسان سے ختم ہو جاتا ہے کسی کو رزق کی تنگی ہے تو وہ یا باست ہو اللہ کا نام ہے فراحی کرنے والا کو شادی کرنے والا تو وہ اسی کا تو کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ یا بار یا مصور ٹھیک ہے کسی کو مطلب کہ بہت بڑی کوئی حاجت ہے تو یا بدی جو کوئی صورت نظر نہیں آ رہا ہو تو اس کے ساتھ دعا کرے ولی اللہ علیہ اللہ کے لیے پاک نامے فت او تو ان کے ساتھ دعا کرو تو اللہ کا وہ خصوصی نام لے کے پھر ان کے ساتھ دعا کی جائے جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کون سی چیز مانے ہے جو میری وسیعت پہ آپ عمل کرو تو پھر وہ نبی کرسلم نے وسیع بتا بھی دی کہ آپ ایسے کہا کریں یا حیا کریوم برحمتی کا استغیث و اسلیخ نشان کُ الہو ولا تک نف سی طرف یا حیا کریوں اے زندہ اے سب کو قائم رکھنے والے برحمتی کا استغیث آپ کی رحمت کی میں مدد مانگتا ہوں استقاصر اس کے ساتھ کرتا ہوں برحمتی کا استعریس و اسلخ نشان کُل میرے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے ولا تکل نے الا نفس طرف اتہ اور ایک پلب جپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا کیونکہ انسان جب نفس کے حوالے ہو جاتا ہے نفس اور شیطان کے حوالے تو وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور اس کو حق سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے تو علمان مفصلین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ یہ جب بندہ پڑتا ہے تو اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور ایک دعا میں نے ابھی شیئر کی ہے وہ حضرت کرمسلم نے فرمایا واٹس ایپ پہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے کہ جس کو رنج اور مصیبت ہو تو وہ اللہ کی یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہ کے اسماء کے ساتھ اس میں اللہ عمین ابد کابدے کا وبن امدے کا ناصن افعدے کا, کا ماضن فی میں کا عدل فی قضائے کا بیکل عصمِ سماعت ہو بیہی نفس کا او انزل تو اح فی کتاب کا او علم تو من خلقے کا انتظل قرآن اور ربی اقلبی و جلابہ ہم یہ دعا میں نے شیئر کی ہوئی ہے کہ جس کو بہت بڑی رنج و مصیبت پیش آئے تو وہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرے کیونکہ اللہ کے نام کچھ ایسے ہیں جو اس نے مخلوقات کو بتائے ہوئے ہیں کچھ پچھلی کتابیں تحفیل کتاب اور عالم تحد من خلقے کچھ نام ایسے ہیں جو دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے ہیں جیسے کہ دلالخرات وغیرہ میں ہے کہ اللہ مینسل کے بسما مکتوبت ثمانیت مکتوبت اللہ شمس کہ اللہ میں آپ کے ان آٹھ ناموں کے ساتھ دعا مانگتا ہوں جو سورج کے اوپر آپ نے لکھے ہوئے ہیں。 اور کچھ نام جبرائیل علیہ السلام کے پیشانی پہ لکھے ہوئے ہیں کچھ رفیل علیہ السلام کے پیشانی پہ لکھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے مختلف مخلوقات میں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کے آسمائے پاک ہیں تو ان سے مطلب کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے نام کو الٹاتے ہیں ان سے کجروی کرتے ہیں تو ان کو بدلہ جو ہے وہ ان کے اعمال کا ان کی سزا دی جائے گی جیسے انہوں نے کفار نے اللہ کے نام کو مونس بنا کے لات جو وہ لات منات کہتے ہیں نا تو وہ اللہ کی تانیس مونس نام انہوں نے لات رکھا کہ اگر اللہ ہے تو کوئی مونس بھی ہوگی تو اس نے لات رکھا اللہ منان ہے تو اس کا مطلب کہ انہوں نے منات رکھا اللہ عزیز ہے تو وہاں انہوں نے عزا رکھا تو لات منات اوزا جو ہے یہ مطلب کہ انہوں نے وہ فیمل نام اللہ کے لیے رکھے تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے اور یا بعض لوگ اس کو سحر کے لیے جادو کے لیے اللہ کے ناموں کو الٹا کے پڑھتے ہیں تو سحر اور جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ سارا وزر الزین چھوڑ دیں ان لوگوں کے بلحد فی اسماعی ہے جو اللہ کے اسماء میں کجروی کرتے ہیں ان کو الٹاتے ہیں یا ان سے غلط مقصد نکالتے ہیں سیزون یا ان کو بدلہ دے گا جو وہ عمل کرتے ہیں وہ خلکنا امتحد بلحق و بیہ یا خلکنا اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہوئے ہیں امت ایک امت ہے یادون بلحق جو صحیح حق راستے پہ چلتے ہیں وہ بیہی عادل اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں یہ پچھلے آیات میں چند برس پہلے وہ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی کہا گیا تھا تو وہ قوم موس احمد یہدونبل ہے کہ وہ موسیٰ کہ عادل علیہ السلام کی قوم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حق پہ چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں راج کلی جا رہے تھے تو ایک قوم پہ جن کے سب گر بھی ایک جیسے تھے وہ یاد ہوگا نا مدرس میں گھر گھر بھی ایک جیسے تھے اور گھر کے باہر اپنی کبری بھی بنائی ہوئی تھی اور وزن بھی مال وغیرہ جمع کر کے وہاں سب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لیتے تھے کوئی بیلنس ترازو کا سسٹم بھی ان کا نہیں تھا تو ایسے لوگ مطلب ہے کہ جیسے کہ اس امت میں تھے علیہ السلام کے نبی کیسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ ہمیشہ حق پہ رہیں گے اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ کیا آ جائے تو آج بھی دیکھیں مطلب کہ لوگ بہت بھی گمراہ ہو جائیں لیکن کچھ لوگ حق پہ جو ہیں وہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو حق پہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ رہیں گے جو ہمیشہ بہت برے حالات بھی ہو جائیں لیکن وہ حق پہ رہیں گے اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے اللہ کلزب و اور جو لوگ ہماری آیات کی تکزیب کرتے ہیں جو جٹلاتے ہیں سنس تدر جو ہم تو آہستہ آہستہ نیچے اتار گئے مین خی صن اور اس جگہ سے جو ان کو علم بھی نہیں ہوگا خبر بھی نہیں ہوگی وہ املی لاہم اور ان کو ہم مہلت دیتے ہیں ان نہ قیدی متین بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے بے شک میری تصویر بڑی مضبوط ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نعمتیں بے تحاشہ دیتا ہے بند نہ فرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید مہلت دیتا ہے اس کو نعمتیں میں اضافہ کرتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا یہ جو میں جو کام کر رہا ہوں تو وہ میں مطلب کہ صحیح راستے پہ جا رہا ہوں تو اس وجہ سے اللہ مزید نعمتیں جو ہیں وہ دے رہا ہے لیکن اللہ کی یہ مہلت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سنستر جو ہے من خیص الم ان کو ہم آہستہ آہستہ سیڑھی بہ سیڑھی درجہ بدرجہ نیچے اتارتے ہیں یہاں تک کہ وہ مطلب کہ ضلالت میں اور گمراہی میں جو ہے وہ گر پڑتا ہے ایک بندہ اس طرح بن سر کے عالم کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا تھا لیکن اللہ ان کو مزید نعمت دے رہا تھا تو وہ سمجھا کہ اگر میرا یہ عمل غلط ہوتا تو یہ اللہ مجھے مزید نعمت نہ دیتا تو ان کو پر الہام ہوا یا خواب میں اس نے دیکھا کہ دیکھیں پہلے آپ کو میں میں لذت ملتی تھی جب آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے تو آپ کو کتنی اس میں لذت آتی تھی اب اللہ نے آپ کو اس سے محبت کر دیا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت بھی مل رہی ہوتی تو کسی عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے آج لوگ مستحبات چھوڑ دیتے ہیں کل سنت چھوٹ جاتی ہے کہتے سنت کا کیا ہے پھر سنت چھوٹ جاتی ہے تو فرض چھوٹ جاتے ہیں پھر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے پھر مطلب ہے کہ ظہر اصر چھوٹ جاتی ہے پھر کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑا کہتے بچپن میں جو میں بڑا نیک تھا بڑی مطلب ہے کہ وہ عبادات کرتا تھا فلانا کرتا اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو اتار رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ پھر نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے حیات کو جٹلاتے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا بھی نہیں ہوتی کچھ ملی بھی ہو تو وہ سر جیسے سے کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی عمر اس نے گزاری اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ان کو رکھا تھا تو وہ بھی اس وجہ سے تو پھر بڑے تکبر میں آ کہ انا ربکم اللہ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو کہا جا رہا ہے کہ اوم ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ان نقیدی متین بے شک ہماری گرفت پر بڑی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خفیہ تدبیروں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ میں صلاحت مستقیم پہ رکھے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والب اجوائن برحمتہ پڑھنے ڈاکٹر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہے یا یہ کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے حضرت عن رضی اللہ تعالیٰ علام سے ہے کہ ایک شخص نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائے برحال تو قیامت کے وقت اس قیامت کی خاص گھڑی دریافت کرنا چاہتا ہے بتلا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرنے کے لائق اور بھروسہ کے قابل ہو البتہ توحفی کے سے مجھے یہ ضرور نصیب ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہے اور تجھ کو ان کی محیط نصیب ہوگی حدیث کے راوی حضرت علم سے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے ہوئی ایک شخص صدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور مجھے یاد آ جاتے ہیں تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک کہ خدمت طور پر ایک نظر دیکھ لوں اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد حضور صلی اللہ السلم کو جنت میں پہنچ کر امبیا اور اسلام کے بر مقام پر پہنچا دیے جائیں گے اور اگر اور میں اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی گیا تو میری رسائی اس مقام عادی تک نہ ہو سکے اس لیے آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بظاہر معرومی ہی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا یہاں تک کہ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی و مایوتی و رسول و اولا کا معلذین نام اللّہ علیہم مین نبی و صدیقین و شہدۂ و صالحقین اس ترجمہ جو, جو لوگ فلمداری کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی پس واللہ اللہ کے اس خاص بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص نام ہے یعنی انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین اور یہ سب بڑے ہی اچھے رفیق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی سے محبت خجو